انディア ایوب المسنين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صحاب حبیب الله حبیب اللہ تو سلام علی نبیانبی اللہ وای کب صحابیا نور, صحابی نور عید کے دوسرے دن براہ رات سلسلوں کے دوسرے مرحلے کے ساتھ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین کو ہم مرحبہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ قرآن پاک مع ترجمہ قرآن کنز ایمان یعنی جسے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا اور اس کے ساتھ تفصیر خزائین العرفان صدالفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر کے ساتھ الحمد للہ السبدل شاعری ہو چکا اسی مطبوعہ قرآن پاک کے صفحہ ایک ہزار چھیاسی موجود سورہ اخلاص جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے اعتبار سے ایک سورت صورت ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے تیسویں پارے پر ہے انشاء اللہ ہم اس کی تلاوت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے ترجمہ قرآن کنز الامان سیدھی مستفیس ہوں گے اور ان شاء اللہ علسلہ خزائن العرفان سے اس کی تفسیر سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے مدینہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل كفوًا أحد صدق الله العظيم میرے آکائی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع اے رسالت مجدد دین و ملت محقق الاطلاق مترجم القرآن اشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ الرحمن اس مبارکہ کا ترجمہ کنز اللہ عصر و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم وادہ سورہ اخلاص م اور بقول دیگر مدنی ہے اس میں ایک رکو چار یا پانچ آیات پندرہ کل میں حروف ہیں احادیث میں اس صورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی اس کو تیرہ قرآن کے برابر فرمایا گیا یعنی تین مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعلی علیہ و وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اس سورج سے بہت محبت ہے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی شان نزول یہ یاد رکھیے کہ شان نزول سے مراد وہ واقعہ ہوتا ہے یا وہ پس منظر ہوتا ہے جس کے بعد قرآن وزیر فرقان حمید کی آیت یا سورت کا نزول ہو یعنی وہ واقعہ کہ جس کے پیش نظر اللہ رب العالمین کی جانب سے آیتوں کا نزول ہوا اسے شان نزول کہا جاتا ہے تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر خزائن العرفان میں لکھا عرب کے غیر مسلمین نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم سے اللہ رب العزت جلا جلال کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے کوئی کہتا تھا اللہ کا نصب کیا ہے کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا لوہے کا یا لکڑی کا کس چیز کا بنا ہے کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے پوچھنے والے نے پوچھا ربوت اس نے کس سے ویراسا میں پائی یعنی کس کی وجہ سے یہ رب بنا کس کے پیچھے اس کو ربوت ملی کہنے والے نے کہا کہ اس کا کون ہوگا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت کریمہ یعنی سور اخلاص نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و ابرام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے واضح دیا سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی ساتھ چلتا رہے گا یہ یاد رکھیے کہ جب بھی ہم کنسل ایمان شریف پڑھتے ہیں تو اس کے حواشیوں کو ساتھ پڑھنا ہوتا ہے یعنی یہاں ہم نے ترجمہ پڑھا جو ہاشیا آئے گا اس کے مطابق ہاشیاں دیا جائے گا اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین نے کہ میں نے یہاں سے کچھ ہاشیاں پڑھا اس کے بعد کئی صفحات کے بعد پیچھے سے جا کر ہاشیہ پڑھا یہ نیچے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے اب اگر کوئی ہاشیہ کسی صورت کا کسی آیت کا تفصیلی ہاشیہ ہوتا ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے بقیہ صفہ فلا پر ملاحظہ کریں تو یہاں نیچے لکھا ہوا ہے بقیہ صفہ ایک ہزار اٹھانوے پر اس حاشیے کو دیکھیں تو اس حاشی کی وضاحت کے لیے ایک ہزار اٹھانوے صفحے کو میں نے آپ کے سامنے مزید جو ہاشیا تھا وہ پڑھ کر سنایا اور جو میں اس وقت وضاحت کر رہا ہوں الحمدللہ میری نیت یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین جب دعوت اسلامی کے مطبوعہ مکتبت المدینہ کے شائع کردہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور ترجمہ قرآن کنزریمان پڑھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہاشیاں پڑھ رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ان کو اس طرح کے حاشی پڑھنے میں کچھ مشکلات کا سامنا آئے یہاں اگر آپ نے وضاحت سنی ہوگی تو ان شاء اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھنے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو آسانی ہوگی سور اخلاص کا ترجمہ سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا وہ چلے گا اور جہاں گیت میں ہاشیا ہوگا تو اس آیت کریمہ کے ترجمے کی وضاحت انشاءاللہ ہم اللہ ہم تفصیل خزان سے بھی سنتے رہیں گے تم فرماؤ وہ اللہ ہے جو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے ربوجت و اردوجت میں صفات و عظمت میں عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے نسل و نصیر و شبی سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یعنی وہ ہر طرح اکیلا ہے اللہ بے نیاز ہے ہر چیز سے نہ کھائے نہ پیئے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے نہ اس کی کوئی اولاد کیونکہ کوئی اس کا مجس یعنی ہم جنس نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کیونکہ وہ قدیم یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ ہے اور پیدا ہونا حاجص یعنی مخلوق کی شان یعنی علامت ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی یعنی کوئی اس کا نظیر نہیں اس صورت کی چند آیات میں علمِ الہیات کے نفیس و اعلی مطالب بیان فرما دیے گئے جن کی تفصیلات سے کتب خانوں کی کتب لبریس ہو جائیں میٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے, ادارے مکتبت المدینہ کے مطبوعہ قرآن پاک کے ساتھ جو کنسل ایمان شریف دیا گیا ہے اور اس کا حاشیہ دیا گیا ہے اس کو اگر ہم اس انداز سے پڑھتے رہیں گے تو ان اللہ اللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کے سامنے جو اس انداز سے پیش کیا گیا اور مجلس مدنی چینل نے یہ مدنی پھول جو طے کیا کہ جب بھی آیت ہو حتل حت مقدور ترجمہ قرآن اور اس کے ساتھ خزائن الارفان پڑھ کر سنایا جائے تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کی قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی طرف رغبت بڑھ جائے اور جب وہ اس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ سنیں گے اور ہاشیہ سنیں گے یعنی اب ہم جب کنزوری نان پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک با محاورہ ترجمہ ملتا ہے اس ترجمے سے الحمدللہ بہت سی پچھلی آیات کی وضاحت ہوتی ہے کہاں کس معنی کو اعتبار کیا جائے کون سا لفظ ادب کے شایان شان ہے کہ یہاں پر یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے یہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان کہ آپ نے ہمیں کنزل ایمان جیسی دولت عطا فرمائی اب اس میں کچھ وضاحت مزید درکار ہوتی ہیں جیسے شان نزول اب لازمی بات ہے کہ شان نزول یہ آیت کب نازل ہوئی یہ ترجمۂ قرآن میں بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کیونکہ ترجمہ قرآن کی اس سے باقاعدہ ترجمہ قرآن سے تعلق نہیں اس کا تعلق تفسیر کے باب سے تو اب اس وضاحت کی طرف جب ذہن جائے گا تو ہم تفسیر قرآن کی طرف بڑھیں گے اور جب ہمارے پاس خزائن الرفان ہوگا تو ان شاہ اللہ عرصہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی یہ قرآن مجید فرقان حمید کنزلائیمان ما خزائن العرفان اس وقت مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں تو نیت کریں کہ روزانہ کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر اس کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں امیر عادت سنت نے ایک مدنی انعامت فرمایا کہ ہم روزانہ کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھنے یا سننے کی سہادت حاصل کریں تو اس وقت جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس وقت کے براہ راست دوسرے مرحلے کے اندر عید کے دوسرے دن کے براہ سلسلوں کے دوسرے مرحلے کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تو شاید یوں کہوں کہ انہیں مبارک ہو کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک مدنی انعام پر بھی عمل کر لیا تو اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ کم سن مبلغین مدرسۃ المدینہ کے طلبہ موجود ہیں تو آئیے ہم ان کم سن نات خان سے نات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وسویلادار تھی وسوئلہ ر اس گلی کاوں میں جس میں اس گلی کا وا Oh, اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے اور مدرسۃ المدینہ کے تحت کم سن مبلغین اور کم سن ناپخان کم سن قاری حضرات کی بھی ایک تعداد الحمدللہ ہمارے ساتھ وابستہ ہے اور ذہنی آزمائش کے نام پر ایک سلسلہ مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس کے اندر ہم ان کم سن مبلغین کم سن نعت خان اور ان کم سن قاری حضرات کے یوں سمجھیے کہ مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کی کارکردگی کو نہ صرف سنتے بلکہ دیکھتے ہیں تو اسی طرح اس وقت ہمارے درمیان جہاں پورا شعبہ یوں سمجھیے کہ اس سلسلے کا موجود ہے وہاں ہمارے پاس الحمد للہ تعویذات کے اسماعی بھائی بھی موجود ہیں تو جیسا کہ مدنی چینل کے ناظرین نے کل بھی ہمارا سلسلہ دیکھا کہ ہم نے سلسلہ سیدنا علب فیضان ابراہیم و اسماعیل علیم السلام پر گفتگو کی اور وہاں سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو ہم نے سنا یعنی جب ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو عام طور پر ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی تیاری کیسے ہوتی ہوگی اس کے متعلق سوالات ہوتے ہوں گے اس سلسلے کو کرنے کے مقاصد کی طرف لوگوں کی سوچ جاتی ہوگی مطلب مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں آنے والے سوالات کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا یا یہ انداز کو ہم کس انداز سے لے کر جاتے ہوں گے کیونکہ ہمارا مقصد مدنی چینل کا اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے جب ان اغراض و مقاصد کو ہم آگے بیان کرتے ہیں اور اس سلسلے کی اہمیت کو ہم آگے بیان کرتے ہیں تو ہمارا اصل نیت یہ کہ ہم اس مدنی مقصد اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اس طرح کی کوشش میں نہ صرف اکیلے مصروف ہوں بلکہ ساری دنیا کو مصروف کرنے کی کوشش کی جائے مناسبت ایسی ہے کہ ابھی ہم نے کم سن صاحب کی تلاوت سنی ہے اور کم سن صاحب کی نعت سنی ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ان اس موضوع پر ذہنی آزمائش کے موضوع پر ہم گفتگو شروع کریں مدنی چینل کے ناظرین کو ذہنی آزمائش کے اس سلسلے کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ ہم جس سلسلے پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم جس سلسلے کو اس وقت اس پر گفتگو کرتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس پر آنے والے سوالات کی ان آپ کی طرف سے میں رہنمائی کروں گا ہمارے درمیان مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہیں کہ اس سلسلے کے یوں سمجھیے کہ روئے روا ہمارے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس سلسلے کے موضوع پر گفتگو شروع کریں آئیے مدرسۃ المدینہ کے ان طلباء کے اس سلسلے ذہنی آزمائش کے حوالے سے ہم انشاءاللہ زوجل ان شاء اللہ قریب آپ کو جھلک دکھائیں گے تو چونکہ ہمارا سلسلہ ناپخوانیوں اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے تو اس سلسلے میں گفتگو سے پہلے ہم ایک کلام مزید سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو بھی گفتگو ہے اس کو آگے چلیں گے ناطے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ امیر علی سنت کا لکھا ایک بہت پیارا کلام پیش کرنے کے سہادت حاصل کرتا ہوں تو ہم اسلائی بہنگی کے مشہور پڑے گی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یار سول اللہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگہ جاؤ میری قسمت جگہ جاؤ عنایت بڑی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو رسول اللہ لدی مجھے کو آنا ہے ہمیں پورکسیں مٹانا ہے مدین مجھے کو آنا ہے ہمیں پر مٹانا ہے کبا کائے مدینہ دے کباقائے بدینہ دے تو میری حاضری ہوگی کرم ہو, ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ ہمیں پر کتے راتا ہے مدینہ یاد آتا ہے میں پور سے راتا ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ میں پور کتے رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے وہ میں کتے رلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تسلی رکھے دیوانے تسلی رکھے اے تیری بھی حاضری ہوگی کرم ہو یار سو کرم ہو یار سول اللہ کرم ہو یار سول کرم ہو یار کرم ہو یار کا کبھی مزدہ سنا دیجئے ہمیں پیچھے مدینہ کا کبھی مجھ سنا دیجیے نہ جانے کب مدینے میں نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاصری ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو اللہ کرم ہو اللہ کرم ہو اللہ سرے محشے وہ جس دم دکھائیں گے سرے محشے وہ جس دم چر بائیں زی دکھائیں گے تو ہر سو میرے ہوا یا تو ہر سوبئے ہوا تو ہر سوبئے ہوا یا کی دو بچی ہوگی کرم ہو یار رسول اللہ کرم ہو یار رسول اللہ کرم ہو یار رسول اللہ کرم ہو یار رسول اللہ مجھے جلوا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلبا نا مجھے کلمہ پڑھا دینا مجھے جلوہ دکھا دینا مجھے کلمہ پڑھا دینا اجل جس وقت سر پر یا نبی اجل جس وقت سر پر یان بھی میرے کھڑی ہوگی کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یا رسول اللہ کرم ہو یار سو للہ میرے مرکدے میں جب اتار وہ تشریف لائیں گے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گرو گئے پہ رشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائیں ناز سے میں اے فیرشتوں کیوں اٹھو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے میں میرے مرکدے میں جب اطار وہ تشریف لائیں گے میرے مرکدے میں جب اطار وہ تشریف لائیں لبوں پر نادشاہ گاں لبوں پر نادشاہ امبیاں اس دم سجی ہوگی کرم ہو یار سول اللہ کرم ہو یار سول اللہ کرم ہو رسول اللہ کرم ہو یار رسول اللہ کرم ہو یار رسول اللہ کرم ہو رسول اللہ رسولہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آئیے ذہنی آزمائش کے اس سلسلے کی چند جھلکیاں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ, اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 السلام وسلام علیکان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ہے مجھ پر درد پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی ملوں اور مدنی چینل کے نادری آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی المائش میں موجود ہیں جو مدنی منع یہاں موجود ہیں اور مدنی چینل پہ نادرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اپنے سلسلے ذہنی المائش میں مرحبہ کہتے ہیں ہم اپنے سلسلے ذہنی میں مدنی سے مختلف سوالات کرتے ہیں اور ان اللہ تبارک کا تلا ہم اپنے سلسلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ و سلام کے متعلق سوالات کریں گے اس کے جوابات مدنی مدن سے حاصل کریں گے آئی اپنے سلسلے کو امیر علیہسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضا دامت دعوت برکاتم العالیہ کے خوبصورت اشعار کے ساتھ کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہسنت کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دکھا مدینے کی اور چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے چھاؤں تو ہر جگہ کی ٹھنڈی ہے پر دھوپ بھی دل ربا مدینے کی اور جا کے اتار پھر مدینے میں جا में اتار پھر مدینے की رحمت لوٹنا مدینے کی برکت لوٹنا مدینے کی سلو حبیب صلی اللہ تعالی علام محمد صلی علیہ وسلم پیارے مدنی منو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے دودھ و سلام کے بارے میں کیا اشاعت فرمایا کون مدنی منا بتائے گا سمان اللہ کافی مدنی منوں کو بتائے ہمارے ان مدنی منہ سے معلوم کرتے ہیں. جی ہمارے یہ مدنی منا بتائیں گے جی. اللہ نے پاک میں شاخ فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا ترجمہ کنظلم قل... بے شکل اور بتانے والے نبی پر اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو سبحان اللہ ہمارے مدنی بہت اچھے انداز سے پرانے پاک کی عائد کری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہمیں سنایا ہمارے ان مدنی منو نے درست جواب دیا ان کو دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مقصد المدینہ سے امیر سنت کی جاری کردہ سی ڈی دعوت اسلامی اور جشن ولادت توحفے میں دی جا رہی ہے آپ اس کو دیکھیں گے جی گھر والوں کو بھی دکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ پیارے پیارے مدنی منو دودھ و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و مبارکات حدیث و مبارکہ میں واضح ہوئے لیکن ایک مرتبہ درو شریف پڑنے کی کیا ہے کون مدنی منا بتائے گا کوئی بھی ایک خضیلت بتا دیں ماشاءاللہ کافی مدنی من کو بتائے چلیں ہمارے جی ہمارے یہ مدنی منع بتائیں گے جی سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مقررمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ ضرور پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے سبحان اللہ ان مدنی من نے درست جواب دیا ان کو دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کرنا امیر سنت کا رسالہ مسجد خجودار بنائیے تحفے میں دیا جا رہا ہے آپ <متحدث> اس پڑھیں گے گھر والوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مدنی منو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جب بھی ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ کیا لکھنا چاہیے کیا چیز لکھیں اس کے ساتھ जी कौन मदनी उन बताएगा